الحمد بعد جامع ترمدی اور سورنبن ماجہ میں عبداللہ حشام نبی ربا رحمہ اللہ ان کی روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے تھیں لوگ کیسے قربانی کرتے تھے کہتے ہیں کہ کانا راج الو یوزی ان بشاط الواحق یوقی امون اب اقولون آدمی اپنے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے ایک بکری قربانی دیا کرتا تھا وہ خود بھی کھاتے لوگوں کو بھی کھلاتے حتہ سباہن ناصوف افارت کا نہ سارا کہ لوگوں نے ایک دوسرے کا مقابلہ اور ایک دوسرے پر فخر کرنا شروع کر دیا پھر وہ حال بن گیا ہے جو تو دیکھ رہا ہے ایک ایک آدمی اپنے گھر میں ہی کئی کئی قربانیاں حذیفہ بن اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابن ماجہ اور سنن خبرہ بہتی میں ہے کیسے ہیں کہ ہمالفارمنت سننا مجھے میرے گھر والوں نے غلط روی پر ابھارا حالانکہ میں سنت طریقہ کار سمجھ چکا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یا دو بکریاں ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے دبا کرتے ہیں خیلون جی رانونا لیکن اب مقابلے بازی میں صورت حال ایسی ہو گئی ہے کہ اب اگر ہم ایک دو بکری اپنے پورے گھر کی طرف سے دبا کریں جی رانونا ہمارے پڑوسی ہمیں بخیل ہونے کا کنجوس ہونے کا تانا دیتے عبداللہ بن ہیشام رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مسرت حاکم وغیرہ میں ہے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اپنے اہل بیت کی طرف سے ایک قربانی ایک بکری قربان کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بیات وقت نو ازواج متحرہ نو گھر تھے لیکن ایک بکری عبداللہ بن نیشام رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے وہ بھی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کرتے یہ ہے عزیہ گھروں میں کی جانے والی قربانی ایک یا دو بات اس سے زیادہ نہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیر اور نیکی کے کاموں میں بھڑ چڑھ کے حصہ لینے والے اور ہم سے زیادہ خواہش اور رکھتے تھے نیکی کی لیکن ان کی حالت یہی تھی کہ ایک دو بکری وہ اپنے اور اپنے اہل بیت کی طرف سے قربان کیا کرتے جو معاملہ ہے حج کا حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی طرف سے سو اونٹ نہر کیا ہے سو اونٹ اور اپنے اہل بیس کی طرف سے آپ نے گائے قربان کی یہ حج کا موقع ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال حج پہ نہیں جا سکے وہ بکر صدیق رضی اللہ عب کو بھیجا حج کا امیر بنا کے آپ نے اپنی طرف سے قربانیاں بھیجی مکہ کے لیے حج کی قربانیوں کا معاملہ وہ الگ ہے اور گھروں میں کی جانے والی جو قربانیاں ہیں ان کا معاملہ الگ ہے جاج جو ہیں حاجی حج کرنے والے وہ جتنی مرضی قربانیاں کریں کہ جس نے حج نہیں کرنا وہ بھی اپنے حصے کی اگر قربانی کروانا چاہتا ہے تو ہدیم بالگل کاغا کابے تک پہنچی گئی جو حدی ہے قربانی وہ بھیج سکتا ہے وہاں اپنے نام کی قربانی کروا سکتا ہے یہ سنت سے ثابت ہے لیکن گھروں میں جو طریقہ کار سنت سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ ایک یا دو جانور قربان کیے جاتے ذبح کیے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ قربانی کے جانور زیادہ تھے آپ نے اپنے صحابہ کرام میں تقسیم کر دیے اپنے اصحاب کو وہ قربانی کے جانور دیے کہ اپنے اپنے طور پر قربانی کر لو ذبح کر لو جانور تو کسی اگر کسی کو زیادہ شوق ہے ثواب لینے کا اپنے گھر میں ایک دو قربانی کرے باقی کسی غریب وسکین کو جانور قربانی کا لے کے دے ثواب ہی لینا ہے نا اس کا بھی بھلا ہو جائے گا وہ بھی قربانی کا شوق پورا کر لے گا اور دینے والے کو اجر ثواب مل جائے گا سنت کی اتباع میں ہی خیر اور بھلائی اچھا یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے کہ ایک قربانی ایک جانور یا بڑے جانور گائے یا اونٹ میں ایسے ایک ہی تھا وہ آدمی اور اس کے اہل بیس کی طرف سے کفایت کرتا ہے آدمی اور اس کے اہل بیت میں اس کے گھر والوں میں اس کے ماتحت افراد شامل ہوتے ہیں جن کی کفالت بندے کے ذمے ہیں بس جب بچہ جوان ہو جائے شادی شدہ ہو جائے اپنے گھر بار والا ہو جائے چاہے ایک ہی چار دیواری کے اندر رہتے ہیں اس کا گھر الگ ہے اس کا الگ ہے وہ اپنی الگ قربانی کرے وہ شادی شدہ ہے اپنے کام کاج والا ہے وہ اپنی الگ قربانی کرے باپ وہ اس کے قربانی میں شریک ہونے والے وہ افراد ہوں گے جو اس کے زیر ہیں جو اس کے ماتحت اس میں اس کی زیر کفالت اولاد اور اس کی بیوی بی اور اس کے والدین آدمی کے یہ بھی اس کے اہل بیت کے اندر شامل ہوتے ہیں اس کے علاوہ دیگر لوگ نہیں پھر ایک قربانی جب ایک آدمی اور اس کے اہل بیت سب کی طرف سے کفایت کرتی ہے تو یہ قربانی کرنے والوں کے ذمہ پابندی ہے ظرحجہ کا چاند طلوع ہونے سے لے کے قربانی ذبح ہونے تک ناخن بال وغیرہ نہ کاٹیں نہ کٹوائے یہ پابندی سارے گھر والوں پہ ہے کیونکہ وہ قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے یہ نہیں کہ گھر کا سربراہ جو قربانی کر رہا ہے بس وہ پابندی کر لے باقی نہ کریں ایسی بات نہیں قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے ہے تو سارے گھر والے ہی اس بات کے پابند ہیں کہ وہ قربانی ذبح ہونے تک اپنے ناخن بال وغیرہ نہ کٹوائیں اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے و بن